إذا نودية للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وزروا البيع زالكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأو تجارتا أولا ونفضوا إليها وتركوا قائما أول ما عند الله خير من الله وبمن التجاره والله خير الرازقين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا و من شعور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا و ارزقنا وارنا و وارزقنا الباطل باطلا و ارزقنا اجتنابه وفقنا لما تحب و ترض اللهم أعنا على ذكرك و شكرك و حسن عبادتك آمين يا رب العالمين گلشتہ نششت کے آخر میں عرض کیا جا چکا ہے کہ سورہ جمعہ کا دوسرا رکوع جو صرف تین آیات پر مشتمل ہے اپنے مضمون کے اعتبار سے اپنی جگہ مکمل بھی ہے خود مختفی بھی ہے اور بظاہر اس لفظ بظاہر کو انڈر لائن کر لیجئے بظاہر پہلے رکوع کے مضامین سے منقطع بھی ہے اور غیر مربوط بھی ہے لیکن یہ صرف ظاہری اعتبار سے ہے منظر غائد اگر دیکھا جائے تو جیسے وہ مشہور مصرا ہے کہ ربط محکم اسی بے ربطی تحریر میں ہے بہت گہرا ربط ہے اور بہت منطقی تعلق ہے اس رقو کا پہلے رکو کے مضامین کے ساتھ ہے اگرچہ اس ربط کی طرف اختصار کے ساتھ گزشتہ نشست کے آخر میں, میں میں نے کچھ اشارے کیے تھے لیکن اب آج جبکہ اب ہم ان آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں تو انہیں اچھی طرح سمجھ لیجئے اور یہ بات ذہن میں رہے کہ اصل میں یہ چار صورتیں جو اس مقام پر آئی ہیں سورہ صف اور سورہ جمعہ پھر سورہ منافقون اور سورج تغابن ان میں سے صورت التغابل جو ہے وہ ہمارے اس منتخب نصاب کے دوسرے حصے میں جو مضامین ایمان کے زیر بیس آئے ہیں ان میں شامل ہیں یہ چاروں صورتیں در حقیقت بہت مربوط ہیں آپس میں لہذا میں اس ربط کو بھی سورت الصف کے مضمون سے شروع کر رہا ہوں سورہ الصف کا مضمون کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بے ست ہے غلبہ دینی ارسلا رسول رحوین کل اس غلبہ دین کے لیے جد و جہد جہاد اور ٹال کے مختلف مراحل کے لیے پرزور دعوت دی گئی اور اس کے لیے جو جمیت جو جماعت جو حزب اللہ تشکیل ہونی ضروری ہے اس کی بنیاد کو آخری آیت میں واضح کر دیا گیا یہ گویا کے خلاصہ ہے چند جملوں میں سورت الصف کے مغابیت کا اس کے بعد سورہ جمعہ یہ گویا کہ اس کے جوڑے کے طور پر جس کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکا ہے کہ نسبت زوجیت ان دونوں کے مابین کتنی گہری اور کتنی نمایاں اس سورہ مبارکہ کا مضمون یہ ہے کہ اس جد و جہد کے لیے اس جہاد اور قتال کے لیے مردان کار اور افرادی قوت کیسے فراہم ہوگی اور کیسے اس کی تربیت کی جائے گی یہ گویا کہ انقلاب نبوی اعلی صاحب اصلاط وسلام کا اساسی منہاج ہے وہ ہیومن میٹیریل کیسے پروکیور کیا جائے گا پھر اس کی تربیت کیسے ہوگی یہ مرکزی مضمون ہے صورت الجمعہ کا اور اس میں جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں اس کی مرکزی آیت جو ہے ہول نذی با سفیل امین رسول منہم یتلو علیہم آیات ہی ذکی و حب ال کتاب الحکمہ گویا کہ وہ پورا عمل دعوت اور عمل تربیت یہ گھوم رہا ہے قرآن مجید کے گرد اب اس سے اگلا جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جدوجہد کے نتیجے میں ایک مسلمان معاشرہ وجود میں آگیا۔ مدینہ منورہ میں چاہے اسے جدید جو تصورات ہمارے ہیں اس کے اعتبار سے ہم ریاست قرار نہیں دے سکتے لیکن ایک دارال اسلام محدود معنی میں وجود میں آ گیا تو اب اس عمل کا تسلسل جو ہے یتلو الم آیات ہی وزکی ہم ویول محم اس کے لیے یہ نظام ہے جو باقاعدہ جمعہ کا یہ ہفتے وار گویا کہ ایک اجتباع ہے اس حزب اللہ کا اور اس میں اصل کام یہی ہے کہ وہی قرآن مجید کے گرد جو عمل گھوم رہا ہے عمل نبوی یتنو وال ہب آیات ہی وئی ذکی کتاب اس کو دوام دیا جائے تسلسل دیا جائے اس کا ایک باقاعدہ نظام قائم کر دیا گیا اور اس اعتبار سے واقعتا تعلیم بالغا کا جو نظام اس نظام جمعہ کے ذریعے سے قائم ہوا ہے اس کی کوئی نظیر پوری انسانی تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گی اگرچہ اس وقت جیسا کہ ہم بعد میں دیکھیں گے اس کی روح ختم ہو چکی ہے اب اس نے ایک رسم کی شکل اختیار کر لی ہے لیکن اس کے باوجود کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی آج بھی دنیا میں جس احتمام کے ساتھ مسلمان جمعے کے لیے جاتے ہیں مسجدیں جس طرح بھری ہوتی ہیں کوئی ممبر رسول پر کوئی نہ کوئی نائب رسول کھڑا ہو کر بہرحال کام اسے جو کرنا چاہیے تھا وہ بالعموم نہیں کر رہا لیکن پھر بھی اس طرح کا ریگولر کوئی ہفتے وار اجتماع جو ہے آج پوری دنیا میں آپ کو کہیں نظر نہیں آیا تو یہ واقع تل وہی بات جو پھر عرض کر رہا ہوں کہ کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی تو اصل عمارت کیا ہے اس کی عظمت کو آج ہمیں سمجھنا ہے بہرحال یہ جو میں نے ربط کے زمین میں کچھ باتیں عرض کی ہیں تو یوں سمجھئے کہ پہلا رقو جو ہے اس سورہ مبارکہ کا سورہ جمعہ کا وہ حکمت جمعہ ہی پر مشتمل ہے دوسرے رقو میں حکم جمعہ آیا ہے جمعے کا حکم یا یوحلزین عامی علی صلا جمع فسا ذکر وزر الب اس کا حکم ہے اس کی تاکید ہے لیکن یہ کہ یہ جمعہ ہے کس لیے گویا کہ پہلا رقو جو ہے پورا کا پورا اسی بحث پر مشتمل ہے یوں کہہ سکتے ہیں آج میں سوچ رہا تھا کہ مجھے ایک شعر یاد آیا اس میں تھوڑی سی ترمیم کر رہا ہوں کہ میں خانہ یسرب کے انداز نرالے ہیں لاتے ہیں سرور اول دیتے ہیں شراب آخر یعنی یہ تاریخ انسانی میں واقعی بڑی ایک امتیازی حیثیت ہے پوری مذاہب کی جو تاریخ ہے اس میں بالخصوص کہ اسلام میں ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ریچولس نہیں ہیں محض ریچول جسے کہا جائے محض رسم کے جس کی کوئی سرے سے حیثیت ہی نہ ہو اس کی کوئی حکمت سامنے نہ آئے یہ ریچول جو ہے اسلام میں نہ ہونے کے برابر ہے ایک استثنا صرف جو میں آپ کے سامنے رکھ دوں وہ یہ ہے کہ مناسی کے حج میں سے بعض مناس کیسے ہیں کہ جن کا علیحدہ علیحدہ سے اپنی جگہ پر کوئی اس کی حکمت جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی رمی جمرات ہے اسی طرح کا معاملہ ہے اسی طرح یہ حجر اسود کو بوسہ دینا ہے لیکن یہ کہ ان کی ایک مجموعی حکمت موجود ہے کہ دین کا ایک مقام وہ ہے کہ جہاں آ کر اطاعت محض بے چونو چرا سمجھ میں آئے یا نہ آئے اطاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتباع نبوی علا صاحب و سلاط گویا کہ یہ خود اپنی جگہ پر ایک حکمت بن جاتی ہے کہ اس کی بھی مشق ہونی چاہیے اس کی عادت نہ ہو جائے کہ جب بات سمجھ میں ہی آئے گی تب ہی اتباع کریں گے تب ہی پیروی کریں گے بلکہ یہ کہ مقام رسالت کے اعتبار سے یہ بات سامنے رہنی چاہیے کہ چاہے سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے اتعاعت تو کرنی ہے اتباع تو کرنا ہے تو یہ گویا کہ ہم ایک سانوی درجے میں یا بالواسطہ ایک حکمت تو وہاں بھی تلاش کر لیں گے لیکن یہ کہ اپنی جگہ پر ان کی کیا حکمت ہے یہ معین نہیں ہے واضح نہیں ہے میرے خیال میں اس کے سوا پورے دین میں کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس کی حکمت رہو اور اس اعتبار سے خاص طور پر میں نے بارہ یہاں ذکر بھی کیا ہے کہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کی جو مارکت الارا کتاب ہے حجت اللہ البالبا وہ اس اعتبار سے منفرد ہے کہ اس نے شریعت کے جملہ احکام کی حکمت اسی لیے اس کا جو موضوع ہے وہ ہے اسرارشریہ شریعت کے اسرار کیا ہیں سر کیا ہے بھید کیا ہے حکمتیں کیا ہیں اغراض کیا ہیں مقاصد کیا ہیں تو ہر حکم کے پیچھے کوئی حکمت ہے لیکن یہ جو جمعہ جمع... جمع کا معاملہ ہے اور سورہ جمعہ کا یہ اس اعتبار سے مزید یوں کہیے کہ منفرد ہو گیا ہے کہ اس میں پہلے حکمت بیان ہوئی ہے یتلو والم آیات و ویوزکی ہم وی الکتاب اول حکمہ اور بسل النزین حمل الطورا کسم حضور کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم واری قرآن بنی ہے امت اور علماء امت کا زعماء امت کا کام یہ ہے کہ اسی عمل نبوی کو مسلسل جاری رکھے امت کے اندر یتلو علیہم آیات ویزکیہم نکی ہم والحکمہ اور صرف انفرادی سطح پر نہ اجتماعی سطح پر اس کا ایک نظام قائم کیا گیا گویا کہ پہلی آٹھ آیات میں حکمت جمعہ بیان ہو رہی ہے اور اگلی تین آیات جن کا اب ہم مطالعہ کرنے چلے ہیں ان میں حکم جمعہ آ رہا ہے اس اعتبار سے جیسے کہ میں نے ارض کیا یہ بہت ہی منفرد مقام ہے قرآن مجید کا اور یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ اس پہلو سے پوری سورت کا نام سورہ جمعہ بہت ہی موزوں ہے عام طور پر قرآن مجید میں سورتوں کے جو نام ہیں ان کی کوئی گہری نسبت جو ہے مضامین کے ساتھ نہیں ہوتی ہے بلکہ محض علامت جو کہ اس میں علم کا اصل مقصد ہوتا ہے اس میں عالم جو ہے لاہور شہر لاہور ہے اس کا نام لاہور ہے یہ اس میں علم ہے اب اس شہر لاہور کے ساتھ اس لفظ لاہور کی کیا نسبت ہے کیا مانوی رب کیا کچھ نہیں یہ تو ایک علامت ہے اس میں علم ہے تو اکثر و بیشتر صورتیں جو ہے قرآن مجید کی ان کے نام صرف بطور علامت ہیں سورہ بقرہ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اس میں گائے کی ایناٹمی اور فزیولوجی زیر بحث آئی ہے اور گائے ہی کا مضمون ہے جو بیان ہو رہا ہے ایک جگہ پر آپ یوں سمجھیے کہ 286 آیات میں سے زیادہ زیادہ وہ چار پانچ آیتیں ہوں گی جن میں وہ واقعہ ایک آیا ہے کہ بنی اسلائی کو حکم دیا گیا تھا گائے کو ذبح کرنے کا ان کا جو رد عمل تھا جو طرز عمل تھا وہ بیان ہوا ہے صرف اس واقعے کی مناسبت سے اس کا نام ہو گیا ہے سورت البقرہ تو اس کے مضامین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں عدامت ہے لیکن سورت الجمعہ یہ گویا کہ جو تشریح میں نے ابھی کی ہے اس سے یہ بات سامنے آئی کہ واقع تہج نام ہے اس کا سورت الجمع اس لیے کہ پہلی آٹھ آیات میں حکمت جمعہ بیان ہو رہی ہے اور اگلی تین آیات میں حکم جمعہ آ رہا ہے اسی کی ایک اور نمایاں مثال آ رہی ہے بلکہ نمایاں تر مثال آ رہی ہے اگلی سورت جو ہے سورت المنافقون اور یہ ہمارے اس منتخب نصاب میں اگلا درس اسی پر مشتمل ہے وہ اور بھی زیادہ نمایاں ہے کہ پوری سورت وہ بھی گیارہ آیات پر مشتمل ہے ایک رکو پہلا آٹھ آیات کا دوسرا رکو تین آیات کا اور اس میں یہ ہے کہ نفاق کا مضمون جس جامعیت کے ساتھ آیا ہے اس پر تو ان اللہ اس کے بعد چونکہ اگلا درس ہمارا وہی ہے تفصیل سے گفتگو ہوگی تو یہاں یہ دو صورتیں اس اعتبار سے بہت نمایاں ہو گئی کہ دونوں کے ناموں کا بڑا گہرا تعلق ان کے مضامین سے ہے اب آئیے ہم اس کا سلسلے بات مطالعہ شروع کرتے ہیں ذکر اللہ وزر البئی خیر لکم ان کن تم تال ابول ایمان اے ایمان والو اے ایمان کے بڈائیوں اے ایمان کے دعوے داروں جب ندا دی جائے پکارا جائے آزانت دی جائے نماز کے لیے جمعے کے دن تو کو دوڑو ہم متوجہ ہو جاؤ اللہ کی یاد کی طرف اللہ کے ذکر کی طرف وہ ضرور بے اور چھوڑ دو کاروبار خریدو فروخت بے و شرع، اس کو ترک کر دو ظالکم خیر القم انکن تم تعالبون. یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو پہلی بات تو نوٹ کیجیے یازین بارہ یہ بات واضح کی جا چکی ہے کہ یہ قرآن مجید میں سیغہ خطاب ہے مسلمانوں کے لیے امت مسلمہ کے لیے اس میں مومنین صادقین بھی شامل ہوتے ہیں ایسے مسلمان بھی جو مسلمان تو ہیں لیکن ایمان ان کے دلوں میں ابھی راسخ نہیں ہوا ہے لیکن نفاق بھی نہیں ہے اور تیسرے یہ کہ منافقین بھی اس خطاب میں شامل ہوتے ہیں یہ عمومی خطاب ہے امت مسلمہ کے لیے مسلمانوں کے لیے یہاں پر خاص طور پر نوٹ کیجئے کہ اگر لفظ یہ عام ہے یا یو الذین نظین تمام مسلمان لیکن یہاں پر یہ عام ال مخصوص المن یہاں تمام مسلمان مخاطب نہیں ہیں اس لیے کہ جمعہ کی فرضیت جو ہے وہ تمام مسلمانوں پر نہیں ہے یہ بعد میں بات عرض کروں گا تو اس اعتبار سے یہاں خطاب اگرچہ عام ہے لیکن یہاں پر مراد جو ہے وہ مخصوص ہوگی دوسری بات ایک اور نوٹ کر لیجئے کہ جیسے سورہ سخت میں ہم نے دیکھا کہ دوسرے رقو میں بھی یہاں تو چونکہ مختصر ہے یہ دوسرا رقو وہاں دوسرا رکو قدرے اس سے زیادہ آیات پر مشتمل ہے لیکن وہاں بھی یہی ہے کہ دوسرے رقو میں خطاب ہوا تھا یادیند ادلکم عالا تجارت تنجیکم من عذاب علیم تو من نب اللہ و رسول و تو جاہدون فی سبیل اللہ بم والم وانفوس کم خیر الکم ان کن یہ الفاظ جو ہیں ظالکم خیر ان کن تم یہ وہاں بھی موجود ہے یہاں بھی موجود یہی تمہارے لیے بہتر ہے چاہے بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ گھاٹے کا سودا ہے وہاں جہاد اور کتال کا سودا ہے گھاٹے کا سودا ہے جان کے لیے مال کے لیے خطرات ہیں خدشے ہیں اندیشے ہیں مال صرف کرنا پڑتا ہے حالانکہ وہ تبنگ انسان کو بہت محبوب ہے جان انسان کو بڑی پیاری ہے بچانا چاہتا ہے لیکن وہ جان کا خطرہ لے کر میدان جنگ میں آنا ہے بظاہر گھاٹے کا سودا ہے لیکن یہ کہ اسی میں خیر ہے اسی میں بہتری ہے اسی میں منفاط ہے اسی میں مسلح ہے اگر تم حقیقی علم سے بہراور ہو اسی طرح کاروبار چھوڑ دینا ہو سکتا ہے کہ کوئی دکاندار بیچارہ صبح سے بیٹھا رہا ہو اور اسے کوئی گاہک ابھی نہ آیا ہو کوئی کاروبار اس نے نہ کیا ہو اور اچانک اسی وقت کے ادھر اذان کی آواز آئے اور ادھر کوئی گاہک بھی دکان میں داخل ہو جائے اب اس کے ایمان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہو جائے گی کہ ادھر حکم ہے کہ چھوڑ دو کاروبار ضرور بیٹھ چھوڑ دو کاروبار لیکن یہ کہ یہاں صبح سے ابھی تک کوئی کمائی نہیں کی ہے لیکن یہ کہ اب اگر کوئی امکان تھا تو اب یہ یہاں بزا ہے پھر گھاٹے کا سودا ہے لیکن اگر تم اللہ کے حکم پر عمل کرو گے ظالکم خیر القم ان کن تم تالمون یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو یا منو ایزانودی علی تم یو مل جماعت مزر البید خیر الکم ان کن تم تالمون دوسری بات یہ نوٹ کیجیے کہ ایزانودی علی جب پکارا جائے ندا کی جائے ازان دی جائے نماز کے لیے جمعے کے دن تو جمعے کے دن اگرچہ اور چار نمازوں کے لیے بھی پکارا جائے گا ظاہر بات ہے فجر کی اذان بھی ہوگی اثر کی اذان بھی ہوگی مغرب کی بھی ہوگی یہاں پر مراد پھر وہی بات ہے کہ الفاظ عام ہے لیکن مراد خاص ہے اس آیت میں وہ نماز جمعہ جو ہے اس کے لیے جو اذان دی جی جائے گی اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے یہ بقیہ نمازوں کا یہاں تذکرہ نہیں لس سالات علیف لام یہاں لگا ہوا ہے گویا کہ یہ لام جو ہے عہد کا ہے وہ معین نماز جو جمعے کے دن کے ساتھ مخصوص ہے جو جمعے ہی کو آتی ہے اس کے لیے جب پکارا جائے اس اذان کے بارے میں بھی ایک بات توڑ کرتے چلیے کہ حدور کے زمانے میں یہ اذان ایک ہی ہوتی تھی اور اسی وقت ہوتی تھی جب حدور بمبر تشکشی فرما ہوتے تھے تو محزن سامنے کھڑے ہو کر اذان دیتا تھا لیکن پھر جب مدینے کی آبادی بڑھ گئی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عل کے عہد خلافت میں پھر فیصلہ ہوا اور ایک آزان کچھ پہلے دینی شروع کی گئی تاکہ وہ آزان کوشن بن جائے لوگوں کے لیے اور وہ اس کو سن کر فوراً متوجہ ہو جائیں لبکے کچھ نہ لب کچھ فاصلے اب موجود ہیں لہذا وہ فاصلہ اس وقت میں کور کر لیں اور پہنچ جائیں مسجد میں خطبے کے آغاز کے وقت اب اس کے تھوڑے سے وقت کے بعد جیسے اب بھی ہمارے ہاں معمول ہے پھر اب وہ اذان ثانی جس کو اب ہم کہتے ہیں وہ یا کہ اصل ازان حضور کے زمانے میں وہی تھی لیکن اس کو اب, آب کہیں ازان ثانی اس کو ازان اول کہیں ایک اس کی اصطلاح جو ہے کہ اذان حادث اور اذان قدیم اذان قدیم وہی ہے جس کو اذان ثانی ہم کہتے ہیں اس لیے کہ وہ حضور کے زمانے سے چلی آ رہی ہے اور اس کے بعد جس کا آغاز ہوا حضرت ہے عثمان کے زمانے میں وہ اذان حادث بھی کہہ جاتی ہے تو یہ جو حکم ہے کہ کاروبار چھوڑ دو مطلقاً کاروبار کا حرام ہو جانا منصوص تو یہ ہے صرف اذان ثانی کے ساتھ جو حضور کے زمانے میں ہوتی تھی یہ منصوص ہے اور قطعی ہے اس ازان کے بعد کوئی کاروبار کسی بھی نوعیت کا حرام میں مطلب ہوگا یہ منصوص ہے لیکن اذان اول جو اب شروع ہوئی ہے یہ ازان حادث جس کو اب ہم کہہ رہے ہیں اس میں یہ مسئلہ بج فی ہوگا جس میں اشتہار کیا جائے گا ظنی ہوگا قطعی نہیں ہوگا اس لیے کہ منصوص اسی پر شمار کیا جائے گا قیاس کیا جائے گا جو حضور کے زمانے میں تھا لیکن یہ کہ اس پر قیاس جب آپ کریں گے کہ جو اس کی حکمت تھی جو اس کی غرض و غایت تھی وہ تو اس میں موجود ہے تو اس اعتبار سے اس کی جو اہمیت ہے وہ تو سامنے رہنی چاہیے پھر بھی اس سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ قطعی حکم ہے حرمت قطعیہ جو ہے اب شروع ہو گئی یہ ہوگی اسی اذان کے ساتھ کہ جو خطبے کے وقت دی جاتی ہے اس سے پہلے یہ مستحد سی ہے اجتہادی مسئلہ ہے اور نمبر دو یہ کہ یہ زنی رہے گا قطعی نہیں ہوگا تیسری بات اس پہ نوٹ کیجئے یوم جمعہ یہ جمعے کا دن جو ہے اس کی اپنی جگہ پر ایک فضیلت ہے اور مختلف احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فضیلت تمام شرائ سماویہ کے اندر ہمیشہ سے موجود رہی اور جمعہ کا دن ہی تھا اصل میں ہفتے کے سات دنوں میں سے کہ جو مخصوص کیا گیا ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے خصوصی ذکر کے اہتمام کے لیے عبادات کے لیے ذکر کے لیے نوافل کے لئے یہ جمعہ کا دن ہی تھا جو ہمیشہ سے مقرر تھا شریعت موسوی میں بھی اور ہمیشہ لیکن یہ کہ چونکہ یہودیوں نے اس میں پھر اختلاف کیا ان کے اپنے مزاج کے اندر جو ایک کجی تھی جس کی وجہ سے کہ انہوں نے اللہ تعالی کے دیے ہوئے اس دن کو چھوڑ کر سبز کا دن اختیار کیا تو یہ گویا کہ پھر ان کے لیے وہی مقرر کر دیا گیا تو یوم سب جو یہود کے یہاں چلا ہے اصل میں وہ یوم جمع ہی تھا عیسائیوں نے پھر اور اپنے آپ کو ممیز کرنا چاہا لیکن ان تینوں مذاہب میں ہفتے کا ایک دن اور وہ خاص عبادات کے لیے یہ گویا کہ قدرے مشترک موجود ہے تینوں ابراہیمی مذاہب کے اندر لیکن ہوا یہی ہے الحاد اسے کہیں گے ٹیڑھ اور گجی کہ جمعہ کو چھوڑ کر ہفتے کے دن پر آئے یہود اور ہفتے سے بھی آگے ایک دنوں نے عیسائیوں نے اپنا جو ہے آگے بڑھا لیا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ جمعہ کے دن کی افضلیت تمام جو ایام ہفتہ ہیں ان کے اوپر ایک نس کے ذریعے سے وہ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں امام مسلم رحم اللہ نے حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی کیا ہے روایت کیا ہے کہ حضور نے فرمایا خیر و یومن طلاق علیہ شمس و یوم الجمہ بہترین دن تمام ایام جو بھی ہفتے کے ساتھ دن ہیں ان میں بہترین دن جس پر کہ سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے فی خلق آدم کہادم و فی ہے اتخلل جنت و فی ہے منہا اسی دن حضرت آدم علیہ سلاط والسلام کی تخلیق مکمل ہوئی اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا اور جمعہ ہی کے دن پھر وہاں سے جو ان کو نکالا گیا وہ نکالا جانا ذہن میں رکھیے کہیں آپ سمجھے کہ یہ تو سزا کے طور پر یہ سزا کے طور پر نہیں تھا اس حقیقت کو واضح اپنے طور پر سمجھ دیجیے کیونکہ وہ عیسائیوں کے جو تصورات کے زیر اثر ہمارے ہاں بھی ذہن میں تصور دو پیدا ہو گئے ہیں ایک تو یہ کہ ہفتے کا دن جو ایک تعطیل کا دن ہے اصل میں اسلام میں کوئی تصور تعطیل کا نہیں بلکہ یہ دن ہے خاص مخصوص دین کے لیے ویسے تو پورے چھ دن میں ہی آپ کو کام کرنا ہے لیکن ایک دن خاص طور پر جو بھی آپ کا روٹین بن جاتا ہے پوری زندگی کا اس سے ذرا ہٹ کر روٹین کو توڑ کر جیسے اعتکاس کی حکمت ہے کہ پورے سال ایک روٹین چلا رہا ہے وہ عبادات بھی روٹین ہی کے ساتھ ہوتی ہیں انہیں میں بھی کچھ عادت کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اس کو ذرا توڑو اور توڑ کر ذرا آ کر یہاں بیٹھو اور اللہ کے ساتھ لو لگاؤ اسی طرح میں نے بار حارض کیا ہے کہ حج میں بھی نماز کا وہ نظام جو ہے وہ توڑا جاتا ہے کہ وہ اوقات جو ہے زہر اور عصر جو ہے وہ نماز پڑھ کر پھر عرفات میں داخل ہو مغرب کا وقت ہو چکے گا جبکہ عرفات سے روانگی ہوتی ہے صورت کے غروب کے بعد میں لیکن نہیں پڑھو اس وقت نماز اور نماز جا کر پڑھو مسدلفہ میں عشاء کے ساتھ ملا کر چاہے آدھی رات ہو جائے کچھ بھی ہو جائے وہاں جا کر پڑھو اور یہ جو ہے وہ عرفہ اس میں جو ہم جس, جس عبادت کے عادی ہو گئے ہوتے ہیں وہ بالکل نہیں ممنوع ہے نماز نہیں ہوگی دعا کرو جتنی دعا کر سکتے ہو کرو اور اسی میں اصل میں ٹیسٹ ہو جاتا ہے کہ کس کا کتنا کچھ رابطہ ذاتی سطح پر کوئی ذہنی اور نفسیاتی رابطہ ہے یا نہیں اس لیے کہ دعا تو اسی وقت ہوگی جبکہ کوئی ذہنی رابطہ ہو اور کوئی نہ کوئی